السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة طاہہ کا مطالعہ شروع کریں گے قرآن حکیم کا سولمہ پارہ ہے اور سورة طاہہ کا نمبر 20 سورة طاہہ کا مطالعہ شروع کریں <øytorque> الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقاہ صدیمبارک اللہ وسلم ربش روحلی صدری ویسر الخت یفہ وزیر امن اہلی عامین یا رب العالمین سورت توحا کا مطالعہ شروع یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بڑی تفصیل سے موسا علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ ساڑھے پانچ سے زیادہ آیات میں کم و بیش موسا علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا عالیہ فرعون کا تذکرہ آیا ہے تو اس صورت میں خاصی تفصیل سے آیت نمبر نو سے مطالعہ شروع ہوگا اور آیت نمبر اٹھانوے تک کم و بیش یہ طویل سلسلہ حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کے بیان پر مشتمل ہے مزید برآں اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر بھی آئے گا اور بالکل آخر میں اہم ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے ذریعے امت کو عطا کی گئی ہیں مزید اس صورت کا ایک وہ پس منظر بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایک ارادے سے چلے تھے تلوار لے کر اور راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو پھر وہ گھر میں آئے بہن کے یعنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے تھے تفصیلی واقعہ ہے اس کے بعد جب ان کو سورہ پوہا کی آیات سنائی گئیں تو وہ ایک آخری ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس کے نتیجے میں سید عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے تو ان کو بھی سورہ پا کی ابتدائی آیات سنائی گئی تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوا یہ حروف مقطعات ہیں ماں علی قرآن اے نبی علیہ سلاۃ السلام ہم نے قرآن کریم آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ دعوت دین کے معاملے میں تبلیغ دین کے معاملے میں حضور علیہ السلام بڑی محنت کرتے اور آپ کی بڑی کڑن ہوتی کہ لوگ جہنم سے بچیں جی اتنی مشقت ہو رہی ہے ہم سورے کہاں پہ پڑ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے غم کے مارے تو اس قدر مشقت نہ کرے نبی علیہ السلام سلام یعنی اتنی محنت تھی حضور کی کہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن اس لیے تھوڑا ہی عطا کیا کہ آپ ایسی مشقت میں پڑ جائیں اللہ ترقی مگر یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے تنظیلات نازل کیا گئے قرآن اللہ کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور ہے وعرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق لہو ما فسما بینا اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وما تحت سراب اور جو زمین کے نیچے گیلی مٹی میں اس زمین کے نیچے آخری سطح پر انتہائی نیچی سطح پر بھی کوئی شہ ہے وہ سب کچھ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو یا اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو بے شک اللہ سبحانہ و وہ بھید بھی جانتا ہے اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے تمہارا ظاہر و باطن اس کے سامنے کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہسما الحسن اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے وہ تو ویسے ہمارے علم میں ہے مطالعے میں تفصیل سے آئے گا سورت القصص میں سورت القصص میں, سورت القصص میں تفصیل پڑھیں گے ایک شخص کا ان کے تو ایک ہی مکے سے وہ کام تمام ہو گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے وہاں ان کا نکاح بھی ہوا تفصیل اس کی آئے گی انشاءاللہ سور قصص میں اور وہاں سے تق تقریباً دس برس بعد واپسی ہوئی ہے تو اب واپسی کے دوران میں وہ اللہ کا ان سے کلام ہوا موزاد کا عطا کیا جانا وہ بیان یہاں ہے آئندہ کی بھی چند صورتوں میں آئے گا اس سے پہلے کے واقعات مصر میں اور مدین پہنچنا وہ تفصیل صورت قصص میں پڑھیں گے اجید شاء اللہ تعالیٰ شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کو چنگاری لے آؤں یا میں آگ کے راستے کا پتا پالوں یعنی سردی تھی تو کچھ سیکنے کا بھی انتظام ہو جائے اور کوئی راستہ بھی پتا چل جائے آگ دکھائی دے رہی ہو سکتا ہے کوئی شخصوں کو افراد ہو ہو فلما تو فسمع لما اور میں نے پسند کر لیا بس جو وحی کی جائے اسے توجہ سے سنو اگلی آیت میں توجہ کیجیے گا انانی کا بیان انا ہم لوگوں کی بھی ہے نا چھوٹی سی سب سے بڑی انا کس کی ہے؟ اللہ کی اقبال نے کہا The big I am Of Allah The Almighty اللہ کی اناِ قبیل اور ایک آیت میں ایک نہیں دونی پانچ مرتبہ اللہ نے اپنی انا کا ذکر کیا ہے اور یہی مقام تھا تو سیدن عمر نے سنا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ بھی لگئے تھے اللہ اکبر سنیے اور گنیے اِنَّنِی بے شک میں انا اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں فنی میری عبادت کرو واقم لذکری اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے پانچ مرتبہ اللہ نے اپنی انا کا بیان کیا اور یہ جو ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی سی ہے نا اس میں کو اس انا اے کبیر کے سامنے جھکانا ہے اس انای صغیر کو انا اے کبیر کے سامنے جھکا دے جو اسی کے لیے کامیابی شیطان نے اکڑ میں آ کر میں نے کی تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز کا بڑا اہم مقصد کیا ہے یاد دہانی زندگی کے جھمیلوں میں دنیا کی رنگینی میں انسان کھو جاتا ہے غفلت میں چلا جاتا ہے ہر چند گھنٹے بعد نماز کھینچ لاتی ہے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی جدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے اپنے سبق کو تازہ کر لیتا ہے انسان اس نماز کے ذریعے نہ آبود جب وہ اقرار کا تہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے تو وہ معبود اور میں کون بندہ تو بندے بنو یہ سبق بار بار ہم دہراتے ہیں ان نس آتی اکادی بے شک قیامت آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پوشیدہ رکھوں ریتا کل بس آ کے ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اس کوشش کا جو اس نے کی اس وہ روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے پھر تو تم حلاق ہو جاؤ گے یہ اللہ کا کلام جاری ہے وہی عطا ہو رہی ہے علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے مما تلكبى كيا مسر مسئى تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے کے کی اللہ میرا عصا ہے لاٹى عصا اتوق کا وہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اعلیٰ اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر ولی فی ہاں خراب اور اللہ اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں علماء نے بڑا دلچسپ سے کیا یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کوئی اللہ میرا سا ہے میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اللہ سن اور بھی میرے بہت سارے اس میں جو ہے فائدے ہیں اللہ کو بتانے کی کوئی حاضر تھی پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کو طول دینا چاہ رہے ہیں زیادہ وقت اللہ سے ہم کلامی ہو ہم کلامی ہو اس لیے یہ بھی فرما رہے ہیں یہ بھی فرما رہے ہیں یہ بھی فرما رہے, ہیں یہ, بھی فرما رہے ہیں یہ شوق ملاقات کا معاملہ میری آپ کی ملاقات اللہ سے کہاں ہوتی ہے جی نماز میں وہ حدیث شریف تو نہیں ہے السلام تماج المومنی وہ ثابت شدہ روایت نہیں ہے جملہ اچھا ہے جملہ اچھا ہے مہراج کی شبید تحفہ میں ملا اور بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے لیکن نماز مومن کی مہراج جملہ اچھا ہے حدیث رسول کے طور یہ ثابت نہیں ہے بعض بڑے اچھے جملے ہمارے معروف ہیں اور نے تحقیق کر کے بتا دی تو ہم میں بھی اسلح کر لوں آپ بھی سلا کر لیں یہ علم حاصل کرو چاہے بچین بالکل جاؤ بھائی کوئی بحث نہیں کر رہے ہم لیکن یہ حدیث کے طور پر پیش نہ کیا جائے قول ہوگا اس زمانے میں چائنا بھی تھا کوئی ایشو نہیں لیکن یہ قول رسول کے طور پر پیش نہ کیا جائے یہ احتیاط کرنی چاہیے اور ذہن کھلا رکھے کبھی تحقیق سے بات سامنے آ جائے تو ہم اپنی بات کو بہتر کر لیں گے اچھی بات کے طور پر بیان کرے وہ ہے نا دنیا آخرت کی ہے. اچھا جملہ ہے حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساب شدہ بات ہے تو احتیاط کرنی چاہیے خیر بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جتنا طویل قیام ہوگا قیام طویل کب ہوگا جب مجھے اور آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زیادہ یاد ہوگا جتنا طویل قیام ہوگا اتنا طویل یہ نماز کا معاملہ اتنا اللہ سے ملاقات کا معاملہ طویل ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے القحا یا موسا اللہ صبح العالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زمین پر ڈال دو فا القاحا انہوں نے ڈال دیا تم تس تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اچھا جی کبھی یہ قرآن کہتا ہے تسا صاف بن گیا اور کبھی قرآن کہتا ہے وہ اشدہا بن گیا تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے کانٹرڈکشن نہیں اس کو ریکنسائل کرنا چاہیے وہ اپنی سائز کے اعتبار سے بڑے اجدہ کی طرح تھا لیکن اپنی سوراخ اور تیز رفتاری کے اعتبار سے سانپ کی طرح تھا یہ مجانا سائز اتنا بڑا ہو تو تیز حرکت کرنا ممکن نہیں اجدہے کی طرح بڑا اور سانپ کی طرح تیز رفتہ تو کبھی قرآن اجدہا اس کو کہتا ہے کبھی قرآن سانپ کہتے جسے اس مقام پر حیتن کا کہا گیا تو اچانک وہ دورتا ہوا سانپ بن گیا کالا خدا ولاخ اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو ڈرو مت پیغمبر کے لیے بھی پہلا پہلا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تسلی بھی دے رہے کہ ڈرو مت اسے پکڑو قریب ہم اس کی پہلی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے وہ روم إِلَى علا جناشی کا تخرج بہ امین اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لگا لو وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا آیتن اخرا یہ دوسری نشانی ہے یہ ہے جو مدین سے آ رہے ہیں مصر ابھی پہنچیں گے مدین سے آ رہے ہیں وہی اللہی عطا ہو رہی ہے یہ ڈیمنسٹریشن کرا دیا گیا یہ موزات عطا کر دیے گئے پھر جائیں گے مسٹر فرون اور آلے فرعن کے پاس آئے تنخرا یہ دوسری نشانی ہے لینوریا کا مین آیا تین تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اتنی بڑی نشانیوں میں سے ادہ فرون ام نو تحمس فرون کی طرف جاؤ بے وہ سرکش ہو گیا ہے کو صدی انہوں نے کی، اے میرے میرے سینے کو کھول دے وہ یسر علی اور میرے کام کو آسان کر دے وہ او اور میری زبان کی کو کھول دے یف کہوں تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لے مرادہ کے اچھے طریقے پر اللہ میں تیرا کلام پیش کر سکوں ظالم و جابر بادشاہ ہے اس کے دربار میں جا کر بات کرنی ہے میرا سینہ بھی کشادہ کر دے میری زبان کو بھی کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سن لیں اور سمجھ لیں بلکہ یہی دعائیں حفاظ کو بھی یاد کرائی جاتی ہیں یہی دعا جس سے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے جس سے دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے مزید دعائیں جاری بجالی وزیر امین اہلی اور میرے آہل میرے خاندان میں سے میرا وزیر یعنی معاون بنا دے ہارون عقیب میرے بھائی ہارون کو بہی دزری اس سے میری قوت کو میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے کام میں شریک کر دے میرا بھائی ہے اللہ اس کو بھی میرے کام میں شریک کر دے تاکہ مل جل کر کام کرنا آسان ہو بالحق مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا کئی کا حقاقرا تاکہ ہم کثرت سے تیری تصریح کریں کا کتیرا کثرت سے تجھے یاد کریں ان بے شک اللہ ہمیں خوب دیکھتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسی تم نے جو مانگا وہ عطا کر دیا گیا ولقد مننا علیک مرۃ اخرى یقینا ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا اذ اوحینا الی اممیکا ما یوحا یا کرو جو ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا جو ہم نے الہام کرنا چاہا وہی کر الہام کے مفہوم میں یہ واقعہ تصحیح سے سورہ قصص میں آئے گا تو مشہور واقعہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا جو بنی اسرائیل نے لڑکا پیدا وہ قتل کر دیں گے اب ان کی ماں کا دل بھی قرار ہو گیا ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ سندوق میں میرک کے دریا کے حوالے کر دو اور دریا پہنچے گا فرعون کے محل کے کنارے وہاں انہیں اٹھا لیا جائے گا اور باقی سارے بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کر چکا اور جس بچے نے کل اس کے خلاف تحریک برپا کرنی ہے وہ خود فرعون کے محل کے اخراجات پر پرورش پر پائے گا اللہ کی شان سے واقع کہاں آئے گا قصص میں ان شاء اللہ کو الحم کیا جو ہم نے الہام کرنا چاہا پر ڈال دے گا اللہ فرماتا کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا اللہ فرما رہا ہے میرا دشمن جو اللہ کی کسی رسول کا دشمن ہے وہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں اللہ سے فرون کی بات ہو رہی ہے اللہ سے دشمنی کر رہا ہے والقی تو عالی کا اور میں نے ڈال دی ہے اے موسا تم پر اپنی جانے سے محبت یعنی تمہارے لیے مخلوق کی دل میں محبت ڈال دی ہے وری تس نہ اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ ادمشی اختو کا فتح کھولو حلکم عالام کھولو یا یاد کرو جو تمہاری بہن چلتی چلی جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے بچہ تو محل میں پہنچ گیا بچے کو دودھ کی حاجت آ عورتوں کو پرپیش کیا گیا کسی کا دودھ قبول نہ کیا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہن کو کہا تھا ذرا دیکھو تو ہوتا کیا ہے وہ چلتی چلتی محل پہنچ گئی اللہ کی شان کسی نے پہچانا بھی نہیں پوچھا بھی نہیں سیدھا ڈائریکٹ جا کر کہا بھائی ایسی عورت کا پتہ بتاؤں تو اس کی پرورش بتاؤ السلام کو بلایا گیا موسیٰ علیہ کو پیش کیا گیا انہوں نے دودھ قبول فرما لیا کہا بھائی لے کے جاؤ اور پرورش کرو اور اخراجات کہاں سے آئیں گے فرعون کے دربار سے اللہ اکبر فرجہ کا کئی را ام کا حسن بس ہم نے تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں وہ قتل تا من الغم اور اے موسا تم نے ایک شخص کو بطور خطا قتل کر ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی وہ فتنہ فتونہ تمہیں کئی طرح سے آزمائشوں سے گزارا وہ قتل کا سورہ قصص میں آئے گا اور اس کے بعد وہ مدین گئے تھے اور اب مدین سے واسی کا معاملہ بیان ہوا درمیان میں واقع آ گیا فل اب تصمین مدین پھر تم کئی برس مدین والوں میں ٹھہرے رہے پھر یا موسا پھر رہ موسا تو وقت مقرر پر آ گئے ہو یہ آ گئے اور یہ موزات عطا ہو گئے اظہار نبوت ہو گیا اور اب جائیں گے فرون کے دربار کی طرف لینس سی اور میں نے تمہیں خاص کر لیا احمد تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں جاؤ اور میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا بڑا اہم نقطہ دعوت کے کام کے لیے جا رہے ہو اللہ کا کام ہے نا اللہ کی طرف بلا رہو اللہ کے ذکر میں کمی نہ ہو اللہ کے ذکر میں کمی نہ ہو یہ آج دینی اجتماعیتوں میں دینی کاموں میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ظاہر کے اسباب پر بڑی توجہ بھائی سب کو بلانا ہے واٹس ایپ بھی استعمال ہوگا یہ بھی استعمال ہوگا سوشل میڈیا بھی استعمال ہوگا پیڈ فیس بک بھی استعمال ہوگا اور آ, بجلی بھی دیکھ لو جنریٹر بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو پارکنگ بالکل سب صحیح ضرورت ہے لیکن سب سے اوپر اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ یہ دعوت کے آداب کا بڑا اہم ادب ہے باقی سارے اسباب اختیار کرو لیکن آغاز میں بھی دھوا بعد میں بھی دھوا کرنے کے دوران بھی دعا اللہ تو قبول فرما آسانی فرما دعا گئی تھی نہ رب شرحی صدری شروع میں بھی دعا اور جب دوسرا پہلو پڑھ چکے ہیں خان کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو کیا دعا کی تھی ربنا تقبل منا ان کا تصمیر علی ان کام کے اختتام پر بھی دعا وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا ادب یہ آداب سامنے رکھیں تو آداب کی پوری لسٹ قرآن حکیم سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو دعوی کا اہم ادب ولا تنیاتی اور میری یاد میں سستی نہ کرنا ادہبا الا فراؤ نہ ان تم دونوں فرون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا اس سرکش سے کلام کیسے کیا گئے سنیے فکولا لہ لینا تم اس کو نرمی سے بات کہنا نرمی سے بات کہنا کون وہ فرعون کون جس نے ظلم کیا کون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا کون جس نے رب اعلیٰ ہونے کے اعلانات کیے دعوے کیے کیسے بات کرنا نرمی سے اچھا اور تو اور جلال موسا بڑا مشہور پیغمبروں میں موسا علیہ السلام کا جلال تو بہت ہی ٹاپ پر ہے نا کہاں جلال موسا کا علیہ السلام اور کہاں سرکشی فرعون کی اللہ اکبر اور کہاں اللہ کی تعلیم کیسے بات کرنا نرمی سے بات کرنا دعوت کا ادب یہی ہے کبھی کبھی ہوگا وہ ترکی ب ترکی جواب بھی ایک دیا تھا سورہ بری اسرائیل میں تو تجھے جی شدہ سمجھتا ہوں آتا نہیں پوائنٹ کبھی کبھی وہ بھی ہوگا لیکن بٹ نیچرل عام حالات میں لئی نرمی سے کلام کرنا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاصی امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ دعوت کا انداز وہ ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے خیر خواہی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دماغ میں یہ آ جائے کہ سامنے بیٹھے ہوئے تو جاہل استفر اللہ یہ تو اس سبلا جملہ خود ہی سمجھ اب یہ سوچے کوئی کام کرے گا تو کیا کام ہوگا دعوت کا پھر تو کام نہیں ہو سکتا ہمدردی کا جذبہ خیر کا جذبہ خوش کلامی کا جذبہ عمد کلام کا جذبہ احسن انداز بہت عمدہ ہونا چاہیے نرمی کا رویہ یہ دعوت کے اسالیب ہیں بتائے جا رہے ہیں فقول الح قول النا بس دم مجھ سے نرمی سے بات کہنا لا اللہ یہ او کر شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے او امنا فروطین ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے را بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر زیاتی نہ کرے ہنسی نہ بڑھے قول محکمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں بے میں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا اور دیکھتا ہوں فقولہ ان نہ رسولا ربی بس اس کے پاس ضرور کہ بے شک دونوں تیز رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ بھی پیغمبر ہے فارسی مہانا بنی سرو عوال تو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں سزا نہ دے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا موسلام کے ذمے بڑا اہم کام یہ تھا کہ اس غلام قوم کو بنی اسرائیل سے ن... بنی اسرائیل کو پیرون کے ظلم سے نجات دلائیں اور آزادی کے بعد شریعت ملے تو وہاں پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو قد جی انہیں کبھی آیا مب بے شک تیرے پاس تیرے رب کی نشانی کے ساتھ آئے ہیں وہ سلام و اعلی منی تب الدا اور سلام جی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی یہ ہے غیر مسلموں کو سلام کہنے یا کرنے کا طریقہ دیکھیے الفاظ کیا السلام و اعلی من تبا الہدا پانچ الفاظ ہیں آ مسلمان السلام علیکم ٹھیک ہے بلکہ مسلمان ٹھیک ہے غیر مسلم ہو تو یہ اچھے الفاظ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا ہے وہ کہتا یہ کیوں کر رہے تو ہم ان سے کہیں کہ بھائی تو بڑا سلام کر رہے ہوں پانچ الفاظ میں السلام علی یہ غیر مسلم کو ہدایت کی دعا دینے کا طریقہ قَدْ كل موسیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شہ شکل سورت آتا فرمائی پر اس کی رہنمائی کی, کی ہر شے کو پیدا بھی کی رہنمائی بھی کی مچھلی کو تیرے کا فن کس نے سکھایا اللہ نے ایک بکری کے بچے کو ماں کی کس دینا سکھایا اللہ نے یہ ہدایت ہر مخلوق کو بنیادی ہدایت دی گئی اس نے کہا کہ اچھا پچھلے لوگوں کا حال کیا ہوگا یہ بڑا اہم چپتا ہوا سوال اس نے کیا اس کو تیز کرنا معاف گا ذرا کرنا بھڑکانا ٹیکس دلانا اچھا بتاؤ پچھلے لوگوں کا کیا ہوا تم تو نئی دعوت دے کر آؤ تم تو غلط ہے نا اب ایک جواب تو کیا ہو سکتا ہے تو تو جاننا میں ہوں گے بس یہ اگر کہلواتا یہ اور آگے پوری قوم کو دربار کو کہہ رہے دیکھو تمہارے باپ دادا کو کیا کہہ رہے ہیں سنیے یہ دعوت کے آداب اور ڈائلگ کے آداب بتائے جا رہے ہیں تو کاشت بتاؤ ذرا پچھلے لوگوں کیا؟ یہ بھڑکانے کی سے کوشش کی موس علیہ السلام کا بہت ہی پیارا جواب اور اللہ کے کلام میں جواب آ رہا ہے کتاب موس علیہ السلام فیما میرے رب کے پاس کتاب میں ہے لا يضل ربی والا میرا رب نہ چوکتا ہے نہ اور نہ بھولتا ہے اس بات کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں بات ہی ختم ہو گئی کوئی جواب ہی نہیں دیا کس کے پاس علم ہے اللہ کے پاس اب آپ بھی تیار ہیں لوگ پتا نہیں کہاں کہاں سے سوالات لے کر آتے ہیں. لوگوں کے پاس پیکج ہے کسی کے پاس سوال کا پیکج ہے کسی کے پاس سوال کا پیکیج ہے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے علماء کو چیک کرنے کے لیے علماء تو خیر بڑی حسیع ہے عام دائع دین کو چیک کرنے کے لیے چپ کرانے کے لیے اچھا بھائی طلاق کے بارے میں بتاؤ اچھا بھائی موسلہ اسلام کی والدہ کا نام بتاؤ بھائی کیوں اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے کی دن کیا وہ کسی وظیفے میں استعمال ہوتا ہے اچھا ان کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا سادہ جواب بھائی اصل علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس مسلمات کی بات کرو جو اگریڈ اپون باتیں دین کی ان کی بات کرو جن میں کوئی شکی نہیں نماز پر کوئی آپ کو ڈائلگ کبھی نہیں ملے گا کوئی ٹاک شو کبھی نہیں ملے گا نماز میں ڈبیٹ ہی نہیں ہاں کروا لو جناب پردے کے بارے میں اور موسیقی کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں اور ذہن خراب کرو پیکج جواب سکیں الحمد لیکن دس پندرہ بیس سوالات کے پیکج تیار کر کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم ان کا منہ بند کرا دیں گے چپ کرا کرا دیا یہ چپ کرا کے تم بچ جاؤ کتنی خبر میں کیا اللہ کیا مت جاؤ گے کیا میرے بھائی کیا روش لگا رکھی تو یہ جو ہے نا لوگوں کو یہ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ یہ ایسی نقل نہیں کر رہا ہمارے سامنے لوگ پریشان کرتے کنفیوز کرتے تو ہمیں پھنسنا نہیں ان چیزوں کے اندر بھائی الم اللہ کے پاس مسلمات کی بات کرو طے جو دین میں بات ہے اس کے متعلق بات کرو پرانی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ہے تو اس کا بہترین جواب کیا ہے علم عند ربی فی کتاب اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں نے بنایا یعنی اس میں تم, یعنی تم چلتے ہو راہ طے کرتے ہو وہ اور آسمان سے بارش برسائی نے سبزی کی مختلف اقسام نکالیم تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، کل اس میں والوں کے لیے ہیں. مٹی سے بنا مٹی میں جائے گا مٹی سے نکلے گا دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا انسان یہ ہماری حقیقت ہے وَلَقَدْ ہو آیا كُلَّهَا فَكَذَّبَ اللہ اور ہم نے اس کو اپنی تمام ہی نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا موسا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے ہماری زمین سے نکال دو فلنا بس ہم تمہارے مقابلے میں ضرور ایک ایسا جادو لائیں گے اس جیسا بس ہم ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وقت مقرر کر لو وہی بات کہ موسل السلام نے تو مرزا پیش کیے یہ کم عقل جادوہی سمجھ رہے ہیں کہہتا ہم بھی جادو لے ائیں گے مقابلہ کرتے اگے کہا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا ناموس کے خلاف کریں گے نہ تم اس کے خلاف کرنا اور ایک ہموار میدان میں مقابلہ ہوگا آج کی سلہ میں کہیں تو بڑا اسٹیڈیم ہوگا جی وہ کیا ہے ایم سی جی ہے غالبا اس طرح سے سمجھ لیں بڑا کوئی اسٹیڈیم سمجھ لیں بڑا گراؤنڈ سمجھ لیں کھلا پر مقابلہ ہوگا اعلی موسی علیہ نے فرمایا موعدکم يوم الزینہ وہ دن جو ہے نا وعدے کا وہ تمہارے میلے کا دن ہوگا کوئی چھٹی ہوتی ہوگی میرا مناتے ہوں گے لہذی بات پبلک ہالیڈے ہوگی تو سب کے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی اکثر ناسدا اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو رات میں کام ہوگا تو فرق واضح نظر نہیں آئے گا دن چڑھے یہ کام ہوگا فتح اللہ پھر آؤ جم آئی پھر لوٹ گیا پھر اس نے اپنی چالوں کا سامان جمع کیا پھر آیا تم پر تباہی ہو اللہ پر مت بھڑو جھوڑ پھر وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا وقت خوب منفار جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا فتنا زہو امرحوم تو جادوگر اپنے کام میں باہم بحث کرنے لگے اور انہوں نے چپ کے, کے مشورہ کیا من <مسحرحما> کہنے لگے یقین ہے یہ دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں الْمُثْلَى اور تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دیں اس وقت یہ تو فرون کی عظمت کے قائل کہ یہی اچھا اس کا طریقہ جو بھی اس کی مذہبی روایات ہیں وہ اچھی یہ تو جادوگر آگے ہمارے معاذ اللہ یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں ابھی تو جادوگر ان موسا ہارون عرم السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فاج نہیں ہوئی رقم فلم لحاظ نے لو پے صفحے باندھ کر آؤ پوری تیاری کے ساتھ آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا اب ساری کامیابی ناکامی کا انحصار کس بات پر رہ گیا کہ کون جیتتا ہے بولے اے موسیٰ تم پہلے ڈالنے والے ہو تو ہم پہلے ڈالیں یہ جو ہے نا بات یہ پہلے بھی ہم کئی پڑھ چکے ہیں مفسرین ایک نقطہ لکھا ہے ذرا بات باطن کا نقطہ ہوتا ہے یہ نقطۂ یہ لکھا کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی آجزی کا اظہار یہ کیا اگر ڈالنا چاہیں موسا تو آپ پہلے ڈال لیں یہ جو ایک انداز ہوتا ہے نا پہلے جو بھی آپ کہہ لیں ایک آجزی والی صفت تھی جس کا انہوں نے تھوڑا سا اظہار کیا ہے اور جس کسی میں آجزی ہو اس کے لیے خیر کی طرف آنے کا امکان ہوتا ہے اور جس میں تکبر ہو اس کا پکا معاملہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا ابو جہاں کمپنی کو ذہن میں رکھے ہم پڑھتے ہوئے ہیں یہ نقطہ بھی کہ کچھ آزیزی کا انہوں نے اظہار کیا مفسرین نے اس کو بڑا پازیٹولی بیان کیا ہے ڈالنے والے ہو تو یا ہم پہلے ڈالیں قول اب القو ملام تم ہی ڈالو من تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں موسا علیہ السلام کے خیال میں ایسے نمودار ہوئی ان کے جادو سی گویا وہ دوڑ رہی ہوں یہ تو جادو ہی تھا انہوں نے دکھایا شوبے بازی کی فاو جیسین موسا تو موسا سلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا کس بات کا اس بات کا کہ میرے بیان میں اور میرے پیش کرنے میں کوئی کمی کا معاملہ نہ رہے یا تو زندگی موت کا لوگوں نے بسنا بنا لی ہے نا اب پیغمبر ہے نا اظہار نبوت ہو چکا تو کہیں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے پیچھے اللہ سبحان تعالیٰ موجود کُلنا اللہ فرماتے ہم نے کہا لا تخف تخلا ڈرو نہیں تمہیں غالب راؤ گے والقی ماں پی امین ایک اور اللہ نے فرمایا کہ تم ڈالو جو ہاتھ میں ہے تلقف دا ڈالو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تلقفا سنا او وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہے ان نما سنا کئی دساحر بےشک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے فریب ہے بلا ساحر ہے تو اتا اور جادو اگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا و اور گر بے سجدے میں گر پڑے و وہ بولے ہم و کے رب پر ایمان لائے اب یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اب فرون غصے میں آئے گا اس کی تو سٹی گم سارا الٹا پڑ گیا معاملہ جن پہ تقیہ کیا وہی ہوا دینے لگ گئے کالا آمن تم قبل ان آدن لکھنگ اس نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں <تصفح> ان لہ کو مل کو مس بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے معذ <مُسَّىٰ> کو کہہ رہے علیہ السلام پیانیامار ہاتھ اور پاؤں گا سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا قالو جاد کہرجیحی دیں گے ان واضح ددا پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور بس جو کرنا ہے کر گزر انما تو دنیا کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے نا یہ ہے, ایمان یہ ہے ایمان پہلے بات آ چکی ہے کیسا کھڑا کر رہا ہے جادوگروں کو اس ظالم اس سرکش پیرون کے سامنے انا بربنا لنا ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا ہمیں مما اکرخنا اور اس بارے میں جو تم نے ہمیں جادو سے مجبور کیا ولّہ خیر ہوں اور اللہ بہترر ہمیشہ رہنے والا ہے اس سے کہا کہ ہم ہیں ہمیشہ رہنے والے اب ایمان والے ہو گئے اللہ ہمیشہ رہنے والا انهم من ياتي ربهم مجرما له جهنم بشقوى او اپنے رب کے سامنے آیا مجرم بن کر تو بیشک اس کے لیے جہنم ہے لا يموت فيها ولا يحيى واس میں مرے گا اور نہیں جئے گا اللہ اکبر استغفر الله اللهم اجرنا من النار ومن ياتي مؤمنا قد امن الصالحات اجوس کے پاس مومن بن کر آیا اور اس نے عمل کی اچھے فاولائك لهم درجات العلى تو یہی لوگ جن کے لیے بلند درجات ہیں جنات عدن تجري من تحت الانهار فيها ہمیشہ رہنے والے باغات جاری ہیں جن کے نیچے نہرے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے بدالی کا جزا تزکا اور یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو پاک ہوا تزکیہ پاک کرنا اپنے باطن کو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ تزکیا نفس اتنا بڑا عمل اللہ کہتا ہے یہ جنت تزکیا کرنے والے کے لیے بدالی کا جزا امن تزکا یہ بدلہ ہے اس کے لیے جس نے تزکیا اختیار کر لیا ولقدوحسر ہم نے یقین رہی کہ مسلسل بندوں کو لے کر نکل جاؤ ان کے لیے دریا پر مارنا خوش راستہ بنا لینا لا تقاف درخوں نہ پکڑے جانے کا تمہیں خوف ہوگا نہ ہی غرق ہونے کا فات براہ جنوبی ہوں پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں دریا کی موجوں نے ڈھانپ لیا جیسے کہ ڈھانپ دیا جاتا ہے یعنی غرق کر دیا گیا آسائیں موسا کی ضرب لگی دریا کے دو حصے ہو گئے آگے ان شاء اللہ تفصیل آئے گی ہر حصہ پہاڑ جیسا درمیان سے لاکھوں بنی اسرائیل کے افراد کو موس علیہ السلام لے کر نکل گئے پیچھے فرون عالیہ فرعون کے ساتھ آ رہا ہے جب وہ آیا اللہ تعالیٰ نے دریا کو بنا کر برابر کر دیو کو اور وہ غرق کر دیا گیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کے اور ہدایت نہ دی یہاں بنی اسراََ اے بنی اسرائیل یقینا ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نہ جات دی اور کوہ دور کے دائیں جانے تم سے وعدہ کیا یعنی تورات عطا کرنے کا ونزل علیکم المنن والسلوہ اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا ایک اہم نقطہ موسی علیہ السلام اللہ کے حکم سے معجزات دکھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے کلام کر رہے ہیں فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو تعلیم دے رہے ہیں وہی مستقل آ رہی ہے ابھی تک تورات نہیں ائی تورات تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور بنی اسرائیل کی ہجرت ہو جانے کے بعد ملی ہے نکتہ کیا ہے پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وہی آتی ہے پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وہی آتی کتاب تو اب مل رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر تو ظہور نبوت ہوا موزات آئے فرعن کے دربار میں آلے فرون کے سامنے بنی اسرائیل سے باتیں ہو رہی رہنمائی ہو رہی سب کچھ وہی کے ذریعے ہے اور کتاب اب عطا ہو رہی ہے نکتہ ہے سنت کی اہمیت کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قرآن کے سوا قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوا ہے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوہ ولا تدغو فی اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے باقیدہ چیزیں کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو فیح اللہ علیہ پس تم پر اترے گا میرا غدب یہ رکو مکمل کریں گے اور ان شاء اللہ وہ میں یہ آ رہی غذا اور جس پر میرا غذب اترا تو نیز تو نابود ہوا اگلی آیت بہت قیمتی ہے توبہ کے بیان پر اکثر بیانات میں کم آتی لیکن بہت پیارا قیمتی مقام ہے سچی توبہ کے تعلق سے وہ ان لغفار اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں لمن تھا اس کو جس نے توبہ کی وہ اور وہ ایمان لایا وہ آمینا سالحن اور اس نے نیک عمل کیا فن محتدا پھر وہ ہدایت پر گامزن رہا بندہ گناہ کرتا ہے نا حدیث شریف ماتا کے ایمان دل سے نکل کر ایک پرندے کی طرح اوپر منڈلاتا رہتا ہے توبہ کرے تو ایمان دل میں واپس آتا ہے زبان والا کلمہ تو ہے مسلمان الحمدللہ گناہ کرتا ہے یہ دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو یہ سچی توبہ کیا ہے پکا ایمان اور اس ایمان کا ادار امل سول نیک عمل سے اور یہی نہیں کہ ایک مہینے میں نیک عمل کر لیا رمضان شریف اس کے بعد چھٹی حج کے چالیس دنوں میں نے عمل کر لیا اس کے بعد چھٹی ایگزامس کے دن آئے تو نمازیں خوب ہو گئی اس کے بعد بھائی ریزلٹ بھی تو آئے گا نہیں ایگزام کے بعد چھٹی ایسا نہیں ہے بھائی ہارڈ ٹائمز آ ڈالر ون ففٹی پلس ہو گیا اللہ کے سامنے جھک گئے تو کل ون تھرٹی ہو جائے گا تو کیا نہیں ایسا تو نہیں کرے نا پھر متدا پھر وہ ہدایت پر گامزن ہو جائے خطا ہو جانا ایشو نہیں رخل زندگی سیدھا ہو جائے رخے زندگی وہ سیدھا ہو جائے کبھی خطا ہو گئے اللہ معاف کرے گا ان شاء زندگی صحیح ہو جائے یہ ہے تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم ان محافل میں بھی ادر بھی دل خوش ہوتا ہے رشت آتا ہے جب بندہ اس ایک انتہا پر تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کو چھوڑ چھاڑ کر سیدھا ہو گیا بالکل سیدھا ہو گیا اب وہ یا بنا تو بیان نہیں کیے جا سکتے مگر آپ کبائر کو ذہن میں لے کر آ جائیے اور اس سے پلڑ کر بندہ ادھر سیدھا ہو گیا بالکل یہ ہے گامزن ہو جانا اللہ مجھے آپ کو, سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے مما آج نا کار قومی کاموسا اور چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی تم جلدی کیوں آ گئے قالهم اولائي علا اثري فرماتے ہیں کی اللہ وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وا عجلت الیک ربی لترضا اور میں نے آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے وہی شوق ملاقات لیکن کبھی کبھی جلدی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتی بعض معاملات میں جلدی ہونی چاہیے نماز کا وقت ہو گیا فورن ادا کرو جنازے کا معاملہ ہے جلد ادا کرو بچہ بچی زمان ہو گئے نکاح کا معاملہ ہے بہتر رشتہ ہے فوراً جو ہے وہ رخصت کرو نکاح کا معاملہ کر دو لیکن یہ کہ ہر مرتبہ جلد بازی کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے یہاں ایک توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی قالف انا قد فتنہ قوما من آدی کا اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے یقینا تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا تمہارے بات محب الحم السامری اور اس ان لوگوں کو سامری نے گمراہ کیا کچھ ذکر یہاں ہے سامری کا بعد میں بھی آئے گا فرا جہاں موسا علاقوں میں ہی موسلم قوم کی طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے قول علاقوں حسانا فرما... فرمایا فرمایے اے بنی یعقوب کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا افاقون علیकुम العہد یا تبدیل ہوگے تم پر میری جدائی کی مدت ام اردتم ان يحل علیکم غضب من ربکم غضب من ربکم یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب उतरे فاخلفتم موعیدی پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کی کیا ہوگیا ایسا کیا تم نے جلدی بازی کی کیا تم نے نافرمانی کا معاملہ کیا کیوں تم اس طرح کی حرکت پر آ گئے मुझसे گے ادھر قالوا ما اخلفنا موعدا وہ بولے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا ولا کم نہ او زار مل جین قومی بلکہ ہم پر بوجھ ڈالا گیا فرعون کی قوم کے زیور کا تو ہم نے اس میں ڈالا مراد آگ میں فکر علی کا نے بھی اسی طرح ڈالا اب یہ کیا ہے فرون اور عالیہ فرون غرق ہو گئے کچھ زیورات وغیرہ بنی اسرائیل کے پاس آ گئے کچھ اس میں روایات ہیں ایک یہ کچھ امانت کا معاملہ تھا ایک نہیں وہ غرق ہو گئے تو ان کے پاس ساز و سامان تھا ایک سے زیادہ آ رہا کوئی شکل تھی کہ زیورات و ساز و سامان ان کے پاس تھا اور پیچھے سے وہ سامری اس کو کوئی حسد ہوا تھا موسا علیہ السلام سے اس نے کچھ بدلہ لینا چاہا اور اس کی مذہبی شخصیت اور ایک جو حیثیت تھی وہ ہٹ ہو گئی السلام کی وجہ سے تو اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ قوم کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا یہی تو شیطان کا مسئلہ تھا نا اس کو بھی غصہ کہ آیا جی میری جگہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا ان کو اللہ یہ بھی سامری بھی اسی دگر پر لگ گیا اور اس نے کوئی شعب دے بازی کر کے ایک حرکت کی ہے وہ ذکر ابھی آگے آ رہے سامری نے بھی آگ میں اسی طرح ڈالا فَاخرَجَ لَهُمْ جسد خوار پھر اس نے ان کے لئے بچھڑے کی صورت سے بچھڑے جیسی صورت بنائی جسد اللہ خوار ایک وہ قالب تھا ایک جسم جس میں گائی کسی آواز تھی فقالب اس انہوں نے کہا ہاد الحکم و علاح موسا فلسی ارے بھائی یہ ہے تمہارا معبود اور موسا کا معبود موسا تو بھول گئے محد اللہ سم و مہاد اللہ وہی گائے کا تقدس والا پہلو ذہن میں رکھیے قوم بس شکر میں پڑ گئی اور ادھر جو ہے وہ بچڑے کی پوجا پاٹ کا معاملہ اللہ کا تصور افلا یا رونا اللہ یا رجم اولا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا ولا یم لکو لہم ولا نفا نہ ان کے لیے نقصان کا اختیار رکھتا اور نہ کسی نفے کا اختیار رکھتا ہے اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا یا قومی ان نما فتن تم میری قوم بیشے تمہیں آزمائش میں ڈالا رب رب تم میری, کرو امری اور میری بات مانو یعنی تو شیف لے گئے پیچھے قوم اس حرکت میں لگنے لگی ہے تو ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی اپنے طور بھرپور کوشش کی قوم آگے فرمایا نبرا آ رہی ہے موسا لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز اس سے جدا نہیں ہوں گے جمے ہی بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسا ہماری طرف لوٹ کر آ جائیں وہ جو گائے کا سا ایک دھڑ سا بنا جسم سا بنایا گیا اور اس کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے اور وہی مصری قوم میں جو تقدس گائے کا تھا وہ ان کی غلامانہ ذہنیت میں بھی ابھی بیٹھا ہوا ہے اولا یا ہارون اب موسا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اب وہ چھوڑ گئے تھے پیچھے ہارون علیہ السلام کو پوچھ کیا ہوا یہ سارا ماجرا دیکھا وہ گمرہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز سے میری پیروی کرنے سے روکا کیوں نہیں تم نے روکا ان کو کیوں نہیں سمجھا کیوں, کیوں یہ باز نہیں آیا کیوں نہیں اس شرکی حرکت میں وہ جو جلال ہے اس کا اظہار کر رہے علیہ السلام افسید امری کیا تم نے میرے حکم کی نہ فرمانی کیما انہوں نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے اے میرے ماں جائے یعنی اے میرے بھائی لات بلش یتی ولاب مجھے داڑھی سے اور سر کے باروں سے تو نہ پکڑو اس سے پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی تھی کہ ان کے ہاتھ میں بھوسا علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی تھی رہا داڑھی کا معاملہ بھائی اللہ کا حکم قرآن میں صاحب سے پوچھا جاتا بھائی قرآن میں داڑھی کدھر ہے تو وہ قرآن کی آیت سناتے سورہ حشر کی آئے کو مر رسول جس بات کا حکم دیں اسے لو مما نہا کو معن جس سے روک اس سے جاؤ بخاری شریف کی حدیث ہے دیگر احادیث بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کر دو بھائی اس کو بڑھنے دو داڑھی بڑھاؤ اور موچھوں کو کم کرو یہ ہے مرد کا حسن کبھی آپ سوچیں وہ امیجز بھی شیر ہوئے ایک ببر شیر ہو جس کے ٹھیک ٹھاک بال ہوتے ہیں اور اس کے بالکل بال اڑا دیے جائیں اور دوسرا جس کا بالکل بھرپور بار ہو کون اچھا لگے گا آپ کو آپ کسی بھی نر کو دیکھیں میل کو دیکھو جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بال عطا فرمائے یہ مرد کا حسن ہے تمام انبیاء کی سنت ہے تمام انبیاء علیم السلام وسلام کی حضور کی بھی سنت حضور نے تعلیم دی ہے اس کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بعض بھائیوں کو تھوڑی ابھی کمی محسوس ہوتی ہے ذرا کمزوری ہے اللہ آسانی فرمائے کچھ کی بھی تھوڑی تھوڑی آئی ہے ہم اپریشیٹ کریں گے اور بڑھ جائے گی ان شاء اور تنہائی میں بیٹھ دلائل بہت ہے بھائی اور جو ادھر ادھر کے سوالات ان کے جوابات بھی بہت ہیں الحمدللہ ہمارے مکتبی پر بھی ایک چھوٹا سا کتاب جو آپ کو مل جائے گا داڑھی کیوں کے عنوان سے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا مگر ایک ہمارے بڑے پیارے بزرگ مفتی نظام الدین شامزی صاحب اللہ مغفرت فرمائے ان سے بھی بچپن میں بلکہ ذرا نوجوان کی عمر میں کافی استفادہ رہا درسِ قرآن کی محفل میں بڑی خوبصورت انہوں نے بھی باقی علماء نے بھی کہی کہ بیٹا یہ سوچو سارے دلائل کی طرف قیامت کے دن حضور نبی اکرم علی اسلام سے سامنا ہو اور حضور ایک سوال کر لیں اے میرے امتی تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو ہم کیا جواب دیں گے اور اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا تھا امام المبیا کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کا بھی ہونا چاہیے اللہ ہمیں ہمت دے جن کی ہے وہ رہے برقرار جن کو بھی تھوڑی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور اب مشکلات ختم ہو گئی بھائی پہلے بڑا مشکل معاملہ تھا پہلے خام خا داری رکھے گا نوکری کیسے ملے گی داری رکھے گا تر, تر, تر, نکاح کیسے ہوگا کیونکہ سارے مولوی بیچارے غیر شادی شدہ ہیں کیا مولوی سارے بھوکے مر رہے ہیں کبھی نہیں کبھی مولوی بھوک ہڑتال کرتے ہیں آپ کبھی دیکھیں ہم تو خیر پڑھے لکھے جو دنیا بھی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ کے اعلاتے ہیں اس کے ہیں لیکن بادل ہم اس میدان میں جب دیکھتے ہیں خوبصورت بات ہے آج پی ایچ ڈی بےچارے ہڑتال وہ سڑک پہ کھڑے ہوئے کھڑے نہیں کھڑے ہوئے ہمیں جاب دو ہمیں جاب دو ہمیں جاب دو کبھی مولوی سڑک کھڑے ہوئے کبھی تنہائی میں غور کریں آؤ کبھی کوئی مولوی بھوکا مرا کبھی نہیں مرا الحمد کبھی خودکشی کی کبھی نہیں سنیں گے ان اللہ تعالیٰ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا خیر یہ سارے دلائی مباحث اپنے جواب دیے جا سکتے الحمد للہ دیکھیے یہ جملہ مجھے بڑا اچھا بیٹا سوچو حضور سے کل سامنا ہو اور حضور پوچھے میرے امتی کہہ دوں جی میرا چہرہ پسند نہیں تھا تم کیا جواب دیں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو مردوں کو بیٹوں کو بھائیوں کو نوجوانوں کو بڑوں کو سب کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کے. اور میں آسکلط اب تو بڑا ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے اگر ایک طرف شیطان کے کارندے انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں پہنچا رہے ہیں تو دوسری طرف رحمان کے بندے بھی میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں الحمد رب العالمین آپ کو اتنے مشکل بہایا حالات ہے نہیں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے براہ یہاں علماء نے بڑی بحث کی اس تعلق سے میں نے بڑے نرم انداز میں ایک ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے تمام باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے خیر قال يا ابن امه انہوں نے کہا جناب هارون علیہ السلام نے اے میرے ماں جائے اے میرے بھائی لا تا خود بلی خیتی ولا براسی میری داڑھی سے میرے سر کے بالوں سے تو مجھے نہ پکڑو یہ حسس کا اظہار تھا موسی علیہ السلام کی طرف سے انی خشیت ان تقول فرقت بنی اسرائیل مجھے بیشک ڈر ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے تفرقه تو نہ ڈال دیے بنی اسرائیل کے درمیان یعنی میں روکتا رہا یہ ماننا تو اندیشہ تھا کہ آپس میں جھگڑے نہ ہو جائیں ان کے تو میں رک گیا اور کہیں تم آ کر مجھ سے کہہ دے تمہیں میں اس لیے میں رک گیا ورنہ میں نے سمجھانے کی روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی ولم ترقب قولی اور میری بات کا خیال نہ رکھا تو یہ اپنا عذر ایکسکیوز جناب ہارون علیہ السلام نے پیش کیا اب موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے سامری سے کال فما خطبو گیا علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ سامری تیرا کیا, کیا معاملہ ہے اب اس کی تو شامت آ ہے اب وہ کچھ بات کہہ رہے ہیں اور ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں تو یا اسے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا قبضت من پس میں نے دیکرشتے کے نقش قدم سے مٹھی بھر لی تو بس وہ میں نے بچڑے کے قالب میں جسم میں ڈال دی وہ کا لی نفسی اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھنسلا دیا یہ بھی ممکن سے جھوٹ بولا ہو جان بچانے کے لیے اور اس کی معروف تفسیر جو اکثر مفسرین نے کی وہ یہ ہے کہ جبری علیہ صلاح السلام تشریف لاتے تھے ان کے نقشے قدم کہیں پڑتے تھے تو وہاں آ... گھانسی اگ جاتی تھی وہاں سے اس سے کچھ مٹی لی ہے اور اس کو اس قالب کے اندر ڈالا ہے اللہ علم یہ اکثر مفسرین نے بات کو بیان فرمایا اس کے علاوہ بھی تعبیرات کی گئی ہیں لیکن یہاں اس بحث کا بہرا موقع نہیں ایک امکان یہ کہ اسے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہو اللہ عالم سَوَّلَتْ لِنَفْسِي اور اسی طرح میرے نفس نے فرمایا کہ بس جا بے شک لیے زندگی میں سزا تو یہ کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے چھونا مت یعنی اس کی جسم میں ایسی بیماری کی کو اس کو چھوئے تو اس کو خارش ہونا شروع ہو جائے اس طرح کی بیماری کے اندر آرزے کے اندر مبتلا کر دیا گیا ان نفا اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کا تُ سے خلاف نہیں کیا جائے گا وقت مرخ مقرر پر تیری موت کا فیصلہ آ جائے گا مندر اللہ غلطہ اور اپنے اس جھوٹے معبود کی طرف دیکھ جس پر تمع بیٹھا رہتا تھا ہم ضرور سے جلا دیں گے اس کی راک اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے ان نما اللہ بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وسیع اللہ شعین اور اس کا علم ہر محیط ہے یہ ہے جو جھوٹا معبود کھڑا کیا گیا اس کا کلا قما کیا اس کو مٹا دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صحیح بات دعوت توحید وہ پیش کر رہے ہیں یہاں آ کر تفصیلی جو واقع موسیٰ علیہ السلام کا مکمل ہوا اور مزید مکی دور کے مضامین یہاں پر آ رہے ہیں